لیکن اس میں مسئلہ جو ہوتا ہے جو آنکھ کے اشارے پر سختی کے ساتھ چلاتے ہیں اس میں عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے دل میں ایک بغض پیدا ہوتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو کمزور اور ان کا محتاج سمجھتے رہتے ہیں وہ اطاعت پذیر رہتے ہیں اور جب انہیں اپنی قوت اور طاقت کا اور ایک آزادی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بغاوت کی طرف ابھارتی ہے اور یہ عموماً اس اسٹیج میں ہوتا ہے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور سامنے والا تھوڑا بڑھاتے کے اسٹیج پہ قدم رکھ لیتا ہے اور اس کے احکام پھر اس طرح نافذ نہیں ہوتے جس پہلے ہونے چاہیے <تصفح> بہرحال دوسرا ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بہت پیاری اخلاقی ایک تربیت ہے سب بہت با اخلاق ہیں بہت اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں زوجہ شوہر کی اطاعت کر رہی ہیں شوہر اپنے ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے تو بچہ دیکھتا ہے کہ ہر ایک بڑا دوسرے کی اطاعت کر رہا ہے نیچے والا اوپر والے کی تو یہی چیز اس کی عادت میں بھی راسخ ہو جاتی ہے اب اسے جب پیار و محبت سمجھایا جاتا ہے تو پھر وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اشاروں کی بات سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ والدین کا یا بڑوں کا پریکٹیکل اسے بھی اچھے پریکٹیکل طرف مائل کر دیتا ہے مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں وہ, وہ, وہ کیفیت یہ بہت اہم چیز ہے لوگ ترستے ہیں اس کیفیت کو کہ بچہ آنکھ کا اشارہ سمجھ لے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ جیسا ابھی مفتی صاحب نے یہ بات بیان فرمائی کہ دس سال کی عمر سے بچے کو سختی کی جائے پٹائی کی جائے مفتی صاحب نے یہی فرمایا کہ یہ اجازت ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ جو ہے دس سال کے بعد مارنا مار ہی ہے کر دے آرڈر نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ دراصل کیا چیز ہے کہ انسان کی فطرت ہے اور یہ ایک تربیت کا طریقہ ہے کبھی سختی کبھی نرمی یعنی ہر اینگل کو اختیار کیا جائے تربیت کے لیے ایک مخصوص انداز نہ ہو مختلف طریقوں سے آپ قرآن حکیم کے اندر دیکھیں گے اللہ تبارک وطالعہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو احکامات بھیجے پھر اس میں رغبت پیدا کرنے والے کی باتیں بھی ہمیں دی کچھ ترغیباً کچھ ترغیباً کچھ میں انذار پایا جاتا ہے کچھ میں تبشیر پائی جاتی ہے کہیں وعید پائی جاتی ہے کہیں بشارت پائی جاتی ہے تو یہ دونوں پہلو ہیں اور اس کے درمیان ایک تیسرا پہلو ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ پہلو ہوتا ہے جو بہت ہی کمال سے حاصل ہوتا ہے یہ تو معرفت کی بات ہے کہ نہ کوئی شخص اللہ تعالی کے جہنم سے ڈر کے نہ جنت کی لالت میں بلکہ اس کی محبت میں اس کی رضا کے لیے یہی معاملہ بچوں کے ساتھ محبت والا معاملہ پیدا ہو جائے یہ درمیانی کیفیت کہ بچے کا والدین سے والدین کا بچے سے اتنا گہرا تعلق اور اسٹینڈنگ پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے مرتے ہوں تو پھر یہ جو بات آپ چاہ رہے ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہے بچہ ہر وقت یہ چاہے گا کہ میرے والدین کیا چاہتے ہیں جب محبت کا رشتہ قائم ہو اور والدین ہر وقت یہ چاہیں گے کہ میرا بیٹا کیا چاہتا ہے صحیح. تو پھر یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ایک دوسرے کے حقوق فرائض معاملات کو پورا کرتی ہے اور وہ مقاصد تربیت کے حاصل ہوتے ہیں وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو مطلوب ہیں چلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں کہ ایک اشارے پر جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ کیا تربیت کا انداز تھا سرکارد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی اور پھر حسن و حسین جیسی ہستیاں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ انداز تربیت کیا تھا اب ہم اس طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انداز کیسا ہونا چاہیے یہ بات ناظرین ہم کریں گے اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ وہ تربیت کا انداز کس طرح سے ہوتا ہے مفتیان کرام سے ہم یہ انشاءاللہ پوچھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں ناظرین خوش آمدید پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری تائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم غالباً لائن ڈاپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب جی ہاں یہ اگر جتنے بھی اکادرین ہیں ان کی اولاد جن کی اطاعت گزار تھی فرما بردار تھی اور باہر کے لوگوں کے لیے باقاعدہ ایک مشعل راہ اور ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان وہ تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں پہ توجہ کرتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد مبارکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں اور رکھتے تھے رکھتے رہیں گے آپ نے چالیس سال تک عمل دکھایا اور اس کے بعد باقاعدہ پھر شرعی لحاظ سے جو مزید کوئی ادا تھی ان کو بھی اپنے اوپر نافذ کر کے دکھایا اور گھر کے اندر بھی یہی سلسلہ رہا یہی وجہ تھی کہ جو ان کی اولاد تھی جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فورن راضی ہو جانا زبا کے اوپر یہ بہت بڑی بات ہے کہ کچھ یعنی ذہن بنا ہوا ہونا لیکن اس میں یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ جیسے اب انبیاء الحم السلام جتنے آپ نے تذکرہ فرمایا سب نبی تھے اور نبی کا اپنے ایک روب ہوتا ہے ایک روب نبوت ہوتا ہے ویسی اولاد کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے اور نبی کی اطاعت کی طرف تو ویسی ذہن مائل ہوتا ہے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں لیکن بہرحال اس کے باوجود تعلیم اور تربیت ان کی چونکہ بہت کامل تھی اور وہ جو کہتے تھے وہ کر کے بھی دکھایا کرتے تھے اس لیے اولاد ان کی یہاں میں یہ چیز ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں حضرت نو علیہ السلام کے ذکر کہ ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت سے ذکر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ذکر کیا حضرت نو علیہ السلام کا بنا فرمان ہوا اور اس کا قرآن میں ذکر آیا اس کی وجہ کیا ہے یہ ضرور بیان ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جائے اس میں یہ ہوتا ہے تسلیم صاحب ایک ہمارے یہاں پہ محاورہ کہا جاتا ہے چور کے گھر میں ولی ولی کے گھر میں چور تو یہ اس دخل اس بات کا نہیں ہوتا کہ ایک ولی نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں हुँ. مثال हुँ. کے طور پہ کسی کا ہدایت پہ نہ ہونا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے हुँ. غیر ہدا... ہدایت حاصل کرنا ہدایت اللہ تبارک تعالی جسے دینا چاہے دیتا ہے جس کے نصیب میں ہو اسے ملتی ہے हुँ. یہ ہوتا ہے انبیاء اکرام کا کام کے دعوت پہنچا دینا پیغم پیغام پہنچا دینا اس کے بعد اس کو قبول کرنا عمل کرنا نہ کرنا مثال کے طور پہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اختص سے قرآن سنتا تھا یعنی ہم تو بہت عرصے بعد آئے ہیں اس نے نبی پاک علیہ السلام کو بچپن سے دیکھا آپ کی صحبت اٹھائی آپ کو قریب سے دیکھا لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لایا صحیح نبی کریم علیہ السلام سے قرآن سننے کے باوجود ایمان نہ لانا یہ بتاتا ہے اس بات کو کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جسے چاہے عطا فرمائے صحیح صحیح صحیح جی بالکل دیکھیے ان کا جو بیٹا تھا نا بالغ تھا اور بلوغت کے بعد اس کا جو نافرمان فرمان ہونا وہ ظاہر ہوا اس سے پہلے پہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا صحیح ہم یہ کہیں گے کہ علیہ السلام نے اس کی بالکل تربیت کی جب تک وہ گھر کے ماحول میں رہا بالکل اطاعت گزار بھی ہوگا لیکن جب وہ باہر نکلا اور اس نے باہر کے اثرات کو قبول کیا تو نعل علیہ سلام کی اس وقت تک ذمہ داری مکمل ہو چکی تھی اس لیے کہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جس باپ نے اپنے بچوں کی ذمہ داری کو پورا کیا اس کی تعلیم و تربیت پوری کی پھر اسے بالغ کر دیا اور اس کے بعد اس کے اچھے مقام پہ شادی کر دی تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ بڑی ذمہ ہو گیا تو یہی مطلب انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے اگر کسی مقام پہ کسی کی کوئی نافرمانی ان کے خدان سے متعلقہ لوگوں میں ظاہر ہو رہی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکی اس کے بعد اس نے وہ چیز کو چیز کو حاصل کرنے کے باوجود اگر باہر کے ماحول کے تابع ہو کے ضائع کر دیا تو اس کا قصور ہے صحیح ایک کالر ایک کالر شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کون سا وقت کون سا ور کہاں سے آپ کو بہت اچھا ہے بہت شکریہ پہلے میں نے کال کی لیکن کٹ ہو گئی چاہتا ہوں جی جی جی فرمائیے میرے کو سر ایسا سوال کرنا تھا مفتی صاحب سے کیجیے یہ سوچنا تھا کہ ادھر ہماری ادھر ہے ہمارے ادھر مسجد ہے وہ کافی کی ہے اچھا صافی مسلح ہے اور ہنسی مسجد ایک ہی وہ بہت دور ہے اب اگر ہم ثاقی کی مسجد میں نماز پڑھے تو ہماری نماز ہو جائے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کون سا بر کہاں سے بات کر رہے ہیں جی لاہور سے جی فرمائیے جی مجھے ایک سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے کہ میری کچھ ایک رقم ہے جو رقم رمضان کو میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پہ مجھے ایک دکات دینی ہوگی یا نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا تعلق ہے شو بیس سے اچھا میں ڈرامے ڈائریکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ کام جائز نہیں ہے شرعی لحاظ سے یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو کیا مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے اچھا ابھی میرا ایک پلے چلا ہے غرور کے نام اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بالکل بہت شکریہ کال کرنے کا جی وہی صاحب ہاں یہ کہ یہ غلطاً الکوہلک نان الکوہلک الکوہلک مشروبات کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اگر نان الکوہولک ہے تو اس کو پینے میں تو شرن کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کہ وہ الکوہل وغیرہ کی طرف پینے کی ترغیب کا سبب نہ بنے اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے زکوات کا بہن نے سوال کیا جس مقام پر آپ ہیں اسی مقام پر جو زکوات کا ریٹ بنتا ہوگا یا جتنے پیسے بنتے ہوں گا اس کا اعتبار ہے ورنہ تو صرف پاکستان کا ہی کیوں پھر تو ہر ملک کا اعتبار کرنا پڑے گا اگر یہ سعودی رب میں نکالیں تو کیا ہو جائے گا تو اس طرح نصاب بدلے گا یہ نہیں ہے بلکہ جس مقام پہ آپ زکاط نکال رہے ہیں وہاں کے حساب سے آپ بتا دیجیے پرسنٹیج بتا دی گئی آپ وہ آپ کہیں پہ بھیجیں اس کا ریٹ کم زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سترہ سالہ بیٹا ہے کہتی ہیں کماتا ہے تو کیا اس پر زکات ہے کہ نہیں تو آپ وہاں کے اعتبار سے دیکھ لیجیے کہ آپ کے وہاں امیرکا وغیرہ میں یا یو کے میں ساڑھے باون تولا چاندی کتنے میں آتی ہے جتنے میں بھی آتی ہو اگر بیٹا اتنے پیسے کو کما چکا ہے اس کے اکاؤنٹ وغیرہ میں ہیں اور اس پر سال گزر چکا ہو تو اس کا ڈھائی پرسینٹ سے زکات نکالنے ہوگی بھائی نے کہا کہ شافعی مسجد میں ہنفی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ حنفی مسجد دور ہے تو شافعی امام کے پیچھے ہنفی کی نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ شافعی امام کوئی ایسا عمل نہ کر رہا ہو کہ جس کی بنا پر فقہ ہنفی میں نماز نہیں ہوتی مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگر دوران نماز دیکھ کر قرآن پڑھا جائے تو یہ فساد نماز کا سبب ہے کیونکہ شوافی کے ہاں ایسا نہیں ہے تو اگر تو امام دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر ہنفی کی نماز پیچھے اس وجہ سے فقی مسائل کی وجہ سے نہیں ہوگی شا... امام شافی رحمتہ اللہ کے نزدیک کیسے یا خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا ہمارے ہاں ٹوٹ جاتا ہے चीज़. اگر ایسا ہے کہ امام کے قیاعی اس نے ویسی مضمود بس ہویا اور آ کے نماز پڑھا دی चीज़. یا خون نکلا تھا نماز پڑھا رہے ہیں تو نہیں ہوگی चीज़. اسی طریقے سے امام شافی کے نزدیک تین بالوں کو اگر مسح کر لیا جائے کافی ہے चीज़. جبکہ امام اعظم ابو حنیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کم از کم چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اگر انہوں نے ملاحظہ کیا کہ امام صاحب نے تین بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور آ کے وہ نماز پڑھانا شروع کی تو پھر نہیں ہوگی دوسرے کہ رفع دین ان کے پیچھے نہیں کریں گے وہ اگر رفع دین کریں تو یہ ہاتھ باندھ کے ہی رکھیں لیکن نماز اگر وہ امام صاحب کی کوئی ایسی فقہی مسائل میں اختلاف ظاہر نہیں ہوا تو نماز بالکل جائے گی صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں حاکم عرب سے جی حاکم صاحب فرمائیے میں پوچھ رہا ہوں بھائی یہ سہروں کا کام ہے جو ان کا حلال حرام ہے حکمل بھائی سے پوچھنا تھا ٹھیک ہے آپ کو بتا بہت شکریہ کال کرنے کا جی موتی صاحب ایک یہ نے کہا کہ یکم رمضان میں کچھ رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے تو کیا اس سے زکوات ہوگی کہ نہیں ہوگی دیکھیں یہ اصل میں مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ بات ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ زکاعت کی ادائیگی کا تعلق رمضان سے ہے رمضان میں ادائیگی افضل ضرور ہے لیکن اصل میں اس کا تعلق ہے سال کے تمام ہونے پر مثال کے طور پر اگر جس اسلام تاریخ میں آپ کے پاس ساڑھے باون سولہ چاندی کے برابر رقم ہوئی یا اتنا مال تجارت وغیرہ تھا وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے جب وہی اسلامی تاریخ دوبارہ آئے گی چاہے رمضان سے تین مہینے پہلے آ جائے تو آپ کا سال تمام ہو گیا اس پر زکوۃ نکالنی ہوگی چناچہ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کا سال پہلے سے چل رہا تھا سال تمام ہونے سے پہلے پہلے یہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے تو اس کو بھی شامل کر کے ٹوٹل رقم کے اوپر آپ زکات نکالیں گے اور اگر ابھی سال تمام نہیں ہوا تو گویا کہ سال کے درمیان میں آئی چاہے رمضان آ چکا ہو تو اس پر ابھی زکات نہیں نکالیں گے صحیح صحیح مفتی صاحب تربیت کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے یہ جو لاسٹ میں آپ نے بات ذکر کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے جی جی حوالے سے اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک کچھ خاص نشانیاں یا کچھ خاص پہلو ظاہر کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پہ حضرت آدم سے حوقا کا پیدا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا حضرت مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اسی طرح یہاں پر ایک پہلو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک کا نافرمان ہونا پھر اسی طرح یہ تو اولاد تھی دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کو چچا بھی کہا جاتا آزر ان کا ہدایت پر نہ آنا بالکل اسی طرح آپ اور نشانیاں بھی حضرت طرف دوت سے علیہ السلام کی کی زوجہ ہے اس کو لے لیکن چونکہ ہم فراؤن فراؤن فراؤن فراؤن کی تربیت کی طرح بات کر رہے ہیں نا تو یہاں پر یہ بھی پہلو ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہدایت وراثت میں نہیں ملتی ہدایت نسبت سے نہیں ملتی یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک وطالی کی عطا کردہ ہے چاہے کوئی نسبت کیوں نہ ہو لیکن ہدایت اللہ کی عطا سے ملے گی اس کے لئے بندے کے اندر خود ظرف اور حاصل کرنے کی جستجو ہو مفتی صاحب یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ یہ ہر گھر کا اب مسئلہ ہو گیا والدین آپس میں ناچاکی کا شکار ہوتے ہیں آپس میں نوک جھونک ہوتی ہے لڑائی جھگڑا ہے اس کا بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے جی ہاں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کبھی کوئی دیکھیں جھگڑا تو ختم نہیں ہو سکتا مزاج مختلف ہوتے ہیں کیفیات مختلف ہوتی ہیں طبعی تقاضے ہوتے ہیں اندر یا باہر کے ماحول اثر انداز ہوتے ہیں شوہر بے کام کاج کر کے گھر واپس آتا ہے تو پتہ چلے ایک منہ بنا کے وہاں بیٹھا ایک وہاں بیٹھا کیا ہوا بھائی وہ سال بہو میں کھانا جنگی ہو گئی اسی طرح باہر شوہر کا موڈ خراب ہے وہ گھر میں آیا تو زدہ نے کوئی بے مطالبہ کر دیا جھگڑا شروع ہو گیا تو یہ تو ہوتے ہیں اختلاف لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حد ال امکان اولاد کے سامنے یہ جھگڑا نہ کیا جائے ھسکين ھسکين کیونکہ اولاد اس کا ایک بہت برا اثر قبول کرتی ہے ان کے ذہن میں بعض اوقات اس قسم کے واقعات نقش ہو جاتے ہیں پھر وہ تنہائی کے اندر اس پہ غور و تفکر کرتے ہیں اور اس طریقے سے یا تو ماں کے بارے میں کوئی منفی تصور ان کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے اگر ان کی طرف سے بدتمیزی زیادہ ہوئی ہو یا باپ کے ظالم ہونے کا تصور دل میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس دونوں طریقوں سے ایک فریق کا ادب احترام دل میں کم ہو جاتا ہے اس کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے سامنے جھگڑے نہ کرنی. مفتی صاحب دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک یقیناً اگر ساتھ مل کر یہ تربیت کا انداز اپناتے ہیں تو زیادہ بہتر انداز میں ہوگا بچہ ہوتا کیا ہے کہ بیوی ایک اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شوہر صبح سے آیا ہوا ہے تھکا ہوا ہوگا اس کو کیوں بتاؤں میں اس نے دن میں کیا کیا ہے یا دوسرا دوسری عورت ہے وہ آ کر فورا نہیں بس یہ سارا دن یہ کرتا رہا اور تم تو چلے گئے اور یہ پیچھے اس نے میری جان عذاب کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا یہاں پر میانہ روی کس طرح سے ہونی چاہیے مطلب عورت کا کردار عورت کئی بار بچاری اس وجہ سے بھی نہیں بتاتی خود جھیلتی رہتی ہے جب اس کو بتانا چاہیے کہ آپ فرمائیے کہ کیا میانہ روی کا انداز کیا ہونا چاہیے قرآن و حدیث کیا بتاتی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس خیال سے کہ شوہر جو ہے وہ تھے ہوئے ہیں تو بالکل ان کو اطلاع نہ کرنا یہ بھی غلط ہے اور جیسے ہی کام سے آئے تو سارے دن کے جھگڑے بتا دیے یہ بھی غلط آتے ہے آتے ہی بس بوچھاڑ کر یہ دونوں طریقے غلط ہیں نارملی یہی ہونا چاہیے کہ جب شوہر آتا ہے گھر سے تو لازمی طور پہ جاب سے واپس آتا ہے تو گھر کے معاملات کے حوالے سے فرصت میں کھانا دے دیا تھوڑا آرام کر لیا لیٹ لیا کچھ کام ہے نمٹا لیا پھر شوہر کا موڈ دیکھے وہ کوئی اور پریشانی میں تو نہیں ہے کسی اور فکر میں تو نہیں ہے کوئی اور ان کے ساتھ مسئلہ لحاظ تو وہ نہیں شیئر ہے. کرے پھر اس کے بعد اس حساب سے ذکر کرنا چاہیے ایک پریشانی باہر کی کوئی ٹینشن ہو کام کاج کی دوسری آپ گھر کی پیش کر دیں تو اس میں بھی تربیت کے وہ پہلو وہ انداز نہیں اچھا وہاں مرد بھی بہت عجیب رہی رویہ اختیار کر لیتا ہے میں سارا دن کی ٹینشنیں دیکھ کر آتا ہوں میں نوکری کر کے پتہ نہیں کیا پہاڑ پا پا توڑ کر آتا ہے اگر نوکری کر کے بھی آئے گا تو وہ بھی چڑھ جائے گا کہ میں تو سارا دن یہ کر کے آتا ہوں تم مجھے آپ کے گھر میں بھی سکون نہیں لینے دے یہ ایک جو کیفیت ہے اس پر میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ بھی روشنی ڈالیے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام غلام یاسین سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں غلام یاسین صاحب ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجیے گا جی جی میرے دو سوال ہیں کیجیے ٹائن آپ کی ڈراپ کرنی پڑے گی ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام یہ تسلیم بھائی آپ سے بات کرنی ہے میں بالکل بات کر رہا ہوں جی یہ میں ملتان سے بول رہی ہوں جی جی یہ نا میں نے اتکاف سے بیٹھنے کا منہ سے نکالا تھا اتکاف بیٹھنے کی نیت کی تھی ہاں جی ٹھیک ہے اور کچھ عرصہ پہلے نکالا تھا تب بچے نہیں تھے میرے اچھا اور اب بچے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی صاحب میں بریڈ فورڈ سے بات کر رہی ہوں یو کے سے بیک فورڈ یو کے سے جی فرمائیے بھائی صاحب میرے دو تین سوال ہیں ایک سوال ہے کہ جیسے گھر میں تراوی پڑتی ہیں تو کیا ان کو چار کا نیت کرنی ٹھیک ہے یا دوڑ کر صحیح کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال ہے کہ جیسے کہ عورتیں نماز اگر گھر میں پڑھتی ہیں تو کیا آیا وہ فرد پوری پالنے یا ضروری ہے کہ تراوی جو ہے وکر کے ستر نہیں پڑنی پڑتی ہے یا جیسے کہ مطلب اگر پوری نماز پال لی ہے تو بعد میں جیسے کہ کچھ ہو سکتی ہے یا نہیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام انکل میں مریم بات کر رہی ہوں سیال سے جی مریم کہیے میں نے آپ سے کوشچن پوچھنا تھا کہ ہم اکثر کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ لیونگ تھنگس کی ڈائگرامس نہیں بنانی چاہیے ٹھیک ہے تو لیکن جب بایو میں ہمارا پیپر آتا ہے تو اس میں کمپلسری ہوتی ہے کہ آپ نے ضرور بنانی ہے تو اس میں کیا ہوگا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا نعت شامل کرتے ہیں سید فرقان قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ خان کلام مدینہ مرورہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو پڑھتا ہوں اللہ تبارک میرا ایک پڑھنا قبول فرما ہے حاضر ہے درے دولت سرکار سبجو شرمائی سرکار سب جو فرمائی حاج ہے درے ددا سب جو فرمائی سرکار d uh -huh. ke kab in our heart. من دا سا سجار سبجو فرمائیں سرکار تبجر مائ ماج ند ہے حال میرا سرکار تبجر فرمائیں سرکار رحمت کا سکتی ہے تی رحمت کا سرکار توجہ فرمائی سرکار توجہ فرمائی مہتا زین ایک مختصر سبقفہ دیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں سیدھا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور یہ پروگرام آپ کے لیے کیو ٹی وی پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹس کے تعاون سے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم, علیکم جناب جانب السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں, میرا نام محمد مشتاق ظفر ہے اور میں امریکہ سے بول رہا ہوں نیو سے جی مشتاق صاحب آپ کا پروگرام بہت ہی خوبصورت اور بہت اعلیٰ پروگرام ہے بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم بہت ہی کامیاب ٹیم ہے اب میرا خیال ہے اور آپ کی جو ترابی اسپیشلی چل رہی ہے آئی لائک اٹ تھک یو ویری much بہت شکریہ اینڈ آپ کے جو بیٹھے ہوئے یو you نو know, میں تھوڑا سا ایکسائٹڈ ہوا ہوں اس وقت آپ سے بات کرتا ہوا بیٹھے ہوئے جو ان کا میں نام نہیں آتا مجھے لال پگڑی والے بہت اچھے ہیں مفتی اکبر صاحب جو لال پگڑی میں اس وقت بیٹھے ہیں ان پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں جی کیا کہیے گا آپ مشتاق صاحب آپ کہنے کو تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے میں ان شاء اللہ پھر کبھی بات ان کی جو مسکراہٹ ہے با خدا یہ مسکرا کے شرما کے اور اسپیشلی جب اپنا ہاتھ ناک پر رکھتے ہیں تو اور بھی خوبصورت لگتے ہیں بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ نے ان محبتوں کا اظہار کیا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم. جی تفنی بھائی کیا حال ہے الحمدللہ للہ آپ کی دعائیں ہیں؟ جی میری طرف سے سب سے پہلے تو آپ سب کو دلی یہ رمضان مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو تو مجھے بہت خوشی ہے میں نے آج پہلی دفعہ ٹی وی پہ فون ملایا ہے اور میرا شکر ہے اللہ کا کہ مل کے جی فرمائیے کیا کہیے گا جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں تکاف پہ ہر سال بیٹھتی ہوں ہم ہم تو میں کبھی نہائی نہیں تکاف میں نا نہ کپڑے میں نے تبدیل کیے ہیں جو میں پہن کے بیٹھتی ہوں اسی میں اٹھتی ہوں ٹھیک ہے اور اس دفعہ گرمی بہت زیادہ ہے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ان دس دنوں میں میں کے کپڑے تبدیل کر سکتی ہوں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اس صاحب سب سوالات کافی کچھے ہو گئے ڈائریکٹر صاحب کے کال آئی تھی کہ وہ ڈرامے وغیرہ تیار کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں تو مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈرامے میں ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی جو جس چیز کا دیکھنا یا جس چیز کو دکھانا شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے وہ ناجائز ہے اسے خواتین وغیرہ ہیں میک اپ کر کے وہ آئیں گی اس طرح اگر اس میں کچھ فحوش کلمات ہیں بل فوج کلیمے کر نکالنا یا اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا یہ ممنوع ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض اصلاحی ڈرامے بھی ہوتے ہیں جس میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہے مردوں کے ذریعے ڈرامے بنائے جاتے ہیں ہر ڈرامہ ہم ممنوع قرار نہیں دے سکتے ہیں اس میں کیڈگریز پہلے قائم کرنی پڑے گی جس کو شریعت منع کر رہی ہے وہ ضرور منع ہے اور جو منع نہیں ہے وہ منع نہیں ہے لہذا جو ممنوع ہے اس کے پھر روزی کا معاملہ بھی ممنوع کے اندر ہی آئے گا اور جو, جو جواز کے حکم ہے اس کی روزی کے بھی جواز کا حکم ہوگا صحیح سیلون کا کام کا کہا یہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ داڑھی وغیرہ چونکہ اس میں بھی وہ اصول ہے کہ جس کو شریعت نے کام کو حرام یا ناجائز قرار دیا اس کا کرنا کروانا دونوں ناجائز ہیں جس سے داڑھی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے باقی بال وغیرہ بنانا اس میں یا حلق کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا صحیح. جائز ہے بہن نے کہا انہوں نے اعتکاف کی نیت کی تھی زبان سے کہہ دیا تھا تو اگر تو انہوں نے باقاعدہ منت مانی تھی کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں احتکاف کروں گی تو پھر تو یہ اعتقاف ان پر لازم ہے لیکن وہ اگر انہوں نے کسی ایک معین مہینے کا معین سال کا تعین نہیں کیا تھا تو پوری زندگی میں جب کبھی ان کو موقع ملے اگر آپ بچے چھوٹے ہیں تو آئندہ آگے چل کر یہ احتکاف اس منت کو پورا ضرور کر لیں صحیح تراوی جو ہے وہ بہنیں چار چار رکعت کر کے نہ پڑھیں یہ خلاف سننا طریقہ ہے ادا اس سے بھی ہو جائے گی لیکن دو دو رکعتوں کی نیت کر کے ہی ادا کریں یہ افضل اور رولا اور سنت کے قریب ہے وطر سے پہلے بھی تراوی ہو سکتی ہے وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہے تھوڑی سی تراوی ادا کرنے کے بعد اگر تھک گئے یا کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کر سکتے ہیں لگاتار ادا کرنا بھی لازم نہیں ہے گیپ ہو سکتا ہے صحیح. تصویر جاندار کی جو ہے یہ ممنوع اور ضرور ہے لیکن جیسے بایولوجی وغیرہ کے اندر یہ ہی کہتی ہیں کہ ہمیں باقاعدہ بنانا لازم ہوتا ہے صحیح. تو اب ان کا قدرت اختیار نہ رہا ही. یہ کو قانونی شکل اختیار کر گیا ہے اور جب ایک قانون بن جاتا ہے اگر وہ ناجائز امور پر مشتمل ہو اگرچہ اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں صحیح. تو نیچے والے جو ہیں وہ اب اس بات کے مکلف نہیں رہے کہ اس سے بچیں ان کو اختیار ہوگا کہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں صح. زیادہ قابل گرفت نہیں ہوں گے بچے اعتکاف میں صرف ٹھنڈک کے لیے نہانا یہ شرائن ممنوع ہے منع کیا ہے اس کو اس لیے کوشش یہی کریں بہن کے ایسے مقام پہ احتکاف کریں کہ جہاں تھوڑی سی ہوا وغیرہ کا گزر ہو گرمی محسوس ہو بھی رہی ہے کوئی بات نہیں آپ اس کو برداشت کریں انشاءاللہ شاء آپ کے لیے باعث سے بلندی درجات ہوگا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں ناظرین السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سر یہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جی جی کون صاحب میں ذوالفقار احمد ہوں کراچی سے تعلق ہے میرا اور اختر کالونی میں رہتا ہوں جی ذوالفقار صاحب فرمائیے سر میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے ساتھ گھریلو میرے گھر والے تعلقات ہیں اچھا جی ہاں اور میں یہ صرف آپ سے ڈیلی پروگرام آپ کا دیکھتا ہوں بس گھر والوں سے بھی بات کی تھی بولتے ہیں ہاں یہ وہی ہیں تو میں بولا چلو سلام دعا کر لیں اچھا وعلیکم السلام تو آپ ان سے میرا نمبر لے لیتے مجھ سے ڈائریکٹ کر لیتے تو بس ایسے ہی بس امی امی جاتی رہتی ہے تو میں بولا چلو سلام دعا میں اچھا بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے تربیت کے حوالے سے تو آپ ذکر کر رہے تھے وہ جو کیفیات ہوتی ہیں کہ جب والدین آپس میں کی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور وجہ بچے کی تربیت ہوتی ہے اس وقت کس انداز میں ان کو کیا تربیت کا انداز اپنانا چاہیے مطلب وہ تو جھگڑے کی بات ہماری چلی تھی مطلقن کسی بھی بات پر اگر تنازع ہو جاتا ہے تو حتی امکان کوشش ہی کرنی چاہیے کہ بچوں کے سامنے اس کو نہ کیا جائے کیونکہ بچہ ایک غلط اثر ایک منفی اثر قبول کرتا ہے اور اگر بات بچے کی تربیت پر ہی ہو وہ بھی جھگڑا بچے کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ایک بچہ ایک چیز کو پسند کر رہا ہے مسن ماں ہے وہ جب بچہ پیسے مانگتا ہے اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیتی ہے اب باپ اسے اس بات سے منع کر رہا ہے کہ اس سے بچہ بگڑے گا تو لازم بات ہے کہ بچے کے ذہن میں باپ کے بارے میں ایک جابر شخص کا ظالم شخص کا تصور پیدا ہوگا کہ یہ میری ایک آسانی پر ایک نعمت پر پابندی لگا رہا ہے اور اس سے ماں کی ہمدردی بڑھ جائے گی باپ کی ہمدردی کم ہوگی نتیجہ وہی نکلے گا کہ دل میں بغض بیٹھے گا آگے چل کے چیز بغاوت کی طرف ابھارے گی اسے کوشش کرنا چاہیے کسی بھی قسم کے تنازع بچوں کے سامنے نہ کیے جائے موسی صاحب ویژن ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو گیا اور اس میں چینلز ایسے بھی کہ جو بڑے دیکھ نہیں سکتے بچے کیسے اس کو دیکھیں اور بچوں کو کیسے اجازت دی جائے ہمارے ہاں جب یہ کیفیات ہو جائیں اور کیو ٹی وی بھی دیکھنا ہے کیبل اس کے لیے لگانی ہوگی بہت زیادہ کسی چیز کے لئے کسی بھی چیز کے لیے بچے کو جب منع کیا جاتا ہے تو بچے میں ایک انسان میں ایک فطری جستجو ہے کہ وہ اس کو کوشش کرتا ہے کرنے کی وہاں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے کیا انداز اپنانا چاہیے یہ آپ سے میں پوچھوں گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں بالخوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری تائم تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سلام مجھے مفتی صاحب سے بات کر اور کہاں سے بات کر رہی کہاں سے جی فرمائیے انڈیا سے انڈیا سے بات کر جی کہیے کیا کہیں کرنسی السّلام علیکم وعلیکم السلام جی کہیے آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے ہاں. جی. بہن آپ کی آواز کٹ رہی ہے لائن میرا خیال ہے ڈراپ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں جی ہاں تربیت کے اندر اس کا بہت عمل دخل ہے موویز کا میڈیا کا لوکل میڈیا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ عکاسی کرتے ہیں آپ کے معاشرے کی ठीक. لیکن آپ نے جہاں ٹی وی کا ذکر کیا لیڈ کا چینلز کا وہاں پہ آپ دیکھیں انٹرنیٹ بھی موجود ہے ठीक. ویڈیو گیمس بھی موجود ہیں اس کو بھی شامل اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے کچھ مثبت یا اکثر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں یعنی آپ ایک طرف جو ہے وہ ایک چیز کو تربیت کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ خود کچھ چیز کو غلط بھی کر رہے ہیں یعنی ایسے راستے بھی دیے ہوئے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تربیت میں یہ چیز شامل تھی کہ اولاد باپ اپنی اولاد کے باہر کے ماحول پر بھی نظر رکھے اس کے دوستوں کے انتخاب پر اب وہ جو کچھ باہر تھا وہ گھر میں آ چکا ہے میڈیا کے ذریعے ہر چیز گھر میں پہنچ چکی اچھی ہو یا بری خیر لیکن ان چیزوں میں اس چیز کی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ آپ جب تک خود بری چیزیں غلط چینل دیکھنا نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو یہ تربیت کر لیں کہ بیٹا آپ چھوڑ دو بیٹا کیسے چھوڑے گا جب باپ خود دیکھ رہا ہو صحیح. بلکہ بیٹا دوسرے باپ کمرے میں جا کے دیکھ لے گا جی ہاں یہ ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے خود والد صاحب ان چیزوں سے اجتناب کرے بلکہ مخصوص چینل آپ لگا لیں اپنی لیڈ کے اندر وہ جو اسلامک ہوں وہ جو آپ کے اندر شعور پیدا کرتے ہوں انفارمیٹیو نیوز چینلس ہیں ان چیزوں کو آپ لگا لیں جو مختلف قسم کی معلومات فراہم کرتے ہوں لیکن بیہودہ چینل آپ اپنے گھر میں آنے ہی نہ دے हुँ. کہ اس کے غلط اور گندے اثرات آپ کی گھر والوں پر آپ کی اولاد پر بچوں پر پڑے हुँ. اس میں حکمت عملی یہی ہے کہ ایسی چیزوں کا راستہ ہی بالکل سدے باپ کیا جائے تب جا کے اس کا اس سے نجات کریں مفتی صاحب حرام مال میں اگر مال میں کچھ کمائی میں حرام مال شامل ہو گیا ایک ذرہ بھی شامل ہو گیا بچے کی تربیت بہت اچھے انداز سے کی کیا ہو جائے گی میں تھوڑا سا اس پر تھوڑا کلام کر لوں کیا تھا یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز معاشرے میں بہت زیادہ راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اگر آپ ایک دم ہم یہ کہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیجیے میرے خیال میں بہت ہی مشکل ہوگا ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے جس مفتی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک کہا یہی یہ ہونا چاہیے بالکل یہی ہونا چاہیے یہی شریعت کا مطمئن نظر بھی ہے شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے سوئی. اور ہمارے مسلمان ہونے کے لحاظ سے ایمانی بھی یہی ہے سوئی. یعنی کم از کم اس میں گزارش یہ ہے ہم دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے نہ ہمیں شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے لیکن اتنا کم از کم اگر ہو جائے کہ آپ وہ جو ٹی وی وغیرہ ہے وہ ایک الگ روم میں رکھ لیں ہم. بچوں کو صرف مخصوص پروگرامس میں کے دوران اس روم میں آنے کی اجازت ہو